یا رسول بل میں کم <الرَّبِّكَ> الرسول جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل فرمایا اسے لوگوں کو پہنچا دیجیے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا اور ایسا ہو نہیں سکتا ہر نبی گنا سے معصوم ہے امت کو تعلیم ہے کہ نبی کے لیے جب یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو عام کریں تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم کسی کی مروت نہ کریں جو حق بات ہے اس کو عام کریں یا آسموں کا مین ناس آپ دین کی تبلیغ فرمائیے اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے آپ نے لوگوں کو یہ نظام پیش کیا آپ نے صحابہ کرام کو مقرر کیا اور کرام حضور کے حجرے کے باہر پہرہ دیا کرتے تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں اکثر روایتوں میں آیا کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزۂ اقدس جہاں پر ہے وہاں پر حضور کا گھر مبارک تھا تو وہاں پر حضرت علی پہرہ دیا کرتے پوری پوری رات ننگی تلوار کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مرضمان یہ کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام میں ہوائی فضائی باتیں نہیں ہیں بلکہ بنیادی باتیں ہیں تو اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر ہم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھروسہ نہ اسلے پر ہوگا نہ اسباب پر ہوگا ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا یہ ضروری ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آئد کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے پہرے کو ہٹا دیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے آپ نے یہ پہرا ہٹا دیا تو اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو پہرا لگایا گیا تھا یہ پہرا لگایا گیا تھا لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ اس طرح جو چیف آف آرمی اسٹاف ہو مسلمانوں کا امیر ہو لشکر اسلام ہو اور اس کا امیر ہو تو اس کی حفاظت کی یہ تقاضے ہیں اور یہ حفاظتی اقدام کرنے میں کوئی گنا اور حرج نہیں اور دوسرا جو عمل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا اظہار ہے کہ مجھے ان پہروں کی کوئی حاجت نہ تھی یہ تو میں نے تعلیم کے لیے رکھا اور جب یہ قرآن پاک میں آیت نازر ہو گئی تو آپ نے وہ پہرے ہٹا دیے اگر کوئی دشمن سے خوف کرتا ہو اور اس کے پاس حفاظتی اقدام کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو وہ بھی غمگین نہ ہو کیونکہ حفاظت وہ کر سکے یا نہ کر سکے حقیقت میں حافظ اور حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا قل یا اہل کتاب اے محبوب فرمائی اے کتاب اے یہودیوں اے عیسائیوں لز ال شعین تم کسی دین پر نہیں ہو تمہارا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ تمہارے من گھڑت دین ہے یہودیت عیسائیت تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں ہو حتی یہاں تک کہ تو التورات و یہاں تک کہ تم توریت اور انجین پر عمل کرو وما انزل ضیلا من ربی اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر تم عمل نہ کرو اس پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک تم حق پر نہیں ہو۔ ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا اسی بات کو پھر دہرایا گیا جب انسان کا دل گندہ ہوتا ہے تو نور والی باتیں سن کر وہ نور حاصل نہیں کرتا بلکہ گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جب دل کے اندر تعصب کی گندگی نہ ہو دل کے اندر انبیاء اولیاء کی بے ادبی نہ ہو دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور پھر وہ سمجھنے کے لیے آگے آتا ہے تو یہ قرآن ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے تو فرمایا کہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اسے سن کر یہ یہودی یہ عیسائی کفر میں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں ہدایت نہیں ملتی بلکہ اور کفر میں آگے بڑھتے ہیں فلا علی القوم پس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں ان لدی نہ آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے و لدی اور جو یہودی ہیں وہ اور جو ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو عیسائی ہیں من آ منا بلا وقر ان میں سے ان یہودیوں ستارہ پرست اور عیسائیوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے وہ آمل اور اچھے عمل کرے فلاح خوف علیہ ولاحم یح زنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب دیکھیے یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے یہاں پر کتابوں پر ایمان لانے کا فرشتوں پر ایمان لانے کا تقدیر پر ایمان لانے کا رسولوں پر ایمان لانے کا بظاہر ذکر محسوس نہیں ہوتا لیکن مفصرین فرماتے ہیں کہ اللہ پر جو ایمان لائے گا وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھے گا فرشتوں پر بھی ایمان رکھے گا اور تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا کتابوں پر بھی ایمان رکھے گا کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لائے گا اور اللہ کی فرما برداری کرے گا لقد اخذنا بنی ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا وہ ارسلنا اور ان کی طرف کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا کلا جا اہم رسولم بال تہوا ان وجہ بتائی جا رہی ہے کہ رسولوں کی نافرمانی انہوں نے کیوں کی فرمایا جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آتے ایک ایسا حکم جو ان کے نفس کو برا لگتا بھاری لگتا فریقن کر ان میں سے ایک گروہ کو وہ جھٹلا دیتے وہ فریقین یک اور انبیاء کے ایک گروہ کو وہ شہید کر دیتے صرف کس وجہ سے کہ نبی جو حکم بتا رہے ہیں وہ حکم ان کے نفس کو برا لگتا ہے اس لیے وہ نبی کے دشمن ہو جاتے اور بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی انہیں نصیحت کرتا اور یہ ان کے نفس کے خلاف ہوتی تو وہ اس مبلک کے بھی دشمن ہو جاتے آج دیکھ لیجیے کہ مسلمانوں پر کیسا برا وقت ہے کہ مسلمان اول تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر کوئی نے سمجھائے اور کہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں تو لوگ کیسا الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں کتنے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اکلے سلیم عطا فرمائے نصیحت کی بات کوئی بھی کرے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نصیحت کی بات اگر صحیح ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے اللہ تکو نہ فت نہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے خصوصاً یہودیوں نے اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا ان کی پکڑ نہ ہوگی یہ گمان کرتے ہیں اتنے غلط کام کرنے کے باوجود فہام پس وہ اندھے ہو گئے وہ اور بہرے بن گئے نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ حق کو سننے کو تیار ہے کیونکہ ان کا ذہن ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی سمتاب اللہ علیہ پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی حضرت موسا علیہ صلاح والسلام کے بعد جب ان پر مصیبتیں آئیں اور کافر قوم مسلط ہو گئی تو یہ رجوع لائے اور توریت کے احکام کو ماننے لگے توبہ کی پھر دوبارہ جب حکومتیں ملی سم معاموں و سنموں کثی و منہم ان میں سے اکثر اندھی ہو گئے اور بہرے بن گئے حق کو نہ دیکھتے ہیں نہ حق کو سنتے ہیں اللہ بصیر بما بیما یا اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے تو یہ یہودیوں کا عالم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی مسلمان ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا بڑے بڑے نیک اللہ کے بندے گزرے لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اسی بات پر ڈر محسوس کرتے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے لیکن ہم گناہ کرنے کے باوجود اگر یہ سوچیں کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی اللہ کے عذاب سے بھی خوف ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نادانی ہے لقل کفر الدین قالو بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا انہ مسیح مریم ان عیسائیوں میں سے دو فرقے ہیں جن کا نام یاقوبیہ اور ملکانیہ ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ من اللہ حضرت مریم نے اللہ کو جنا نعوذ باللہ من اللہ اور یہ جو کرسمس مناتے ہیں اور ہیپی کرسمس اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اس میں بھی بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ کرسمس کے معنی ہے اللہ نے بیٹا جنا نعوذ باللہ من ظالم تو مسلمانوں کو ایسے کلمات یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا خوش ہو کر کسی کو ہیپی کہہ کر یہ کہنا مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا تو ان میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اور دو فرقے یاقوبیا اور ملکانیہ عیسائیوں کے یہ دو فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں نوردب اللہ مزال اللہ تعالی نے جسم اختیار کر کے دنیا میں اللہ آ گیا اور پھر وہ دوبارہ اوپر چلا گیا نوردب اللہ مزال تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے ایسا کلیمہ کہا اور شرک کیا وہ قالل حالانکہ حضرت مسیح عیسائی ابن مریم نے تو یہ فرمایا لوگوں سے یا بنی سعیلا اب اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو ربی جو میرا رب ہے وہ اور تمہارا رب ہے اور تم مجھے خدا سمجھو گے اللہ سمجھو گے تو یہ تو شرک ہے اور جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا ان میں اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو مد مقابل ٹھہرا لیا فقد حرم اللہ علیہ پس بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جنت حرام جہنم اس کا ٹھکانا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا شرک کی حقیقت کیا ہے کون سی چیزیں شرک ہیں اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ یہ کیسے ضرور سماعت کیجئے شرک کی حقیقت اور ہو سکے تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے معیار ہدایت لقر الدین قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ عیسائیوں کے دو اور فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقے کا نام ہے مرقوسیا مرقوسیا اور یہ دو فرقے ہیں اللہ تعالی کے متعلق وہ کلام یہ کرتے ہیں کہ خدا تین ہے نوزوب اللہ اب اس میں اختلاف ان کا اور ہے بعض کہتے ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور اللہ یہ تین خدا ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حضرت روح الامین، جبریل امین اور اللہ یہ تین خدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں لیکن تین مل کر ایک ہی ہیں یہ تین نہیں ہے یہ تین نعوذ باللہ البلہ مزالح ایک ہی خدا کے ٹکڑے ہیں نوود اللہ مزالح اور یہ تینوں پھر مل گئے اور ایک ہی خدا بن گیا نعوذ باللہ بلّہ مظالح تو اس طرح کے بکواس اور اس طرح کے کفریا کلمات اور شرکیہ کلمات عیسائیوں میں عام ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ایسی بات کہے وہ اللہ کے بارے میں کتنی غلط بات کہتا ہے تو کیا ہماری دلی محبت اس کے لیے ہو سکتی ہے خرگز نہیں ہو سکتی لقد کفر الدین قالو بے شک ان لوگوں نے کفر کیا شرک کیا جنہوں نے کہا کہ تین میں سے تیسرا اللہ ہے تین خداوں میں سے تیسرا نود مزال اللہ ہے انہوں نے کہا اے لوگوں سنو و ماہ الاح واشد ایک ہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت صرف اسی کی کرنی ہے وہی خدا ہے وہی رب ہے وہی مالی کے حقیقی ہے وہ علم یت اما یقونا جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کفری اور شرکیہ باتوں سے یہ عیسائی باز نہ آئے تو کیا ہوگا مسن کفرو منہ علیم تو ان کافروں کو دردناک عذاب ضرور برور پہنچے گا افلا یتوبون پس کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے وہ یس اور وہ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے اللہ غفور الرحیب حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے قرآن مجید فقان حمید پکار رہا ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں لاتے اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے اے پروردگار ہم نے تیری پیارے کلام میں یہ کلام سنا ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور اپنے تمام صغیرہ و کبیرا گناہوں سے جو جان کر ہوئے جو انجان میں ہوئے ان سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یقینا جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے لیکن سچی پکی توبہ کے لیے علم کی ضرورت ہے پہلے یہ پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں کیونکہ اکثر مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیزیں گناہ ہے تو وہ گناہ کو بھی بسا اوقات ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں یا ثواب نہیں سمجھتے تو برا نہیں سمجھتے تو گناہ کو گناہ پہلے سمجھنا ضروری ہے جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ندامت ہوگی شرمندگی ہوگی اور پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوگی مریم مسیح ابن مریم, مریم عیشا علیہ السلام تو اللہ کے عظیم رسول ہیں وہ عظیم رسول ہے اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے انہیں طاقتیں قوتیں قدرتیں عطا فرمائیں وہ مردوں کو زندہ کرتے بیماروں کو شفا دیتے مگر وہ خدا نہیں ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہیں انہیں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور جو وہ تصرف کرتے بیزن اللہ کرتے ہیں قدر خلط من قبل رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے وہ امو صدیق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ سچی ہیں۔ اور بہت سچی ہیں انہوں نے کوئی گنا نہیں کیا دیکھیے قرآن یہاں پر شرک کی مذمت کر رہا ہے مگر شرک کی مذمت میں یہ انداز نہیں کہ عشا علیہ سلام یا ان کی والدہ کی توہین کی جائے بلکہ ان کے مقام کو بیان کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ خدا نہیں ہے کانا یا کو دونوں کھانا کھاتے اور خدا کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے دیکھو ہم ان کے لیے کیسے کیسے نشانیاں بتاتے ہیں پھر دیکھو, وہ کیسے اوندے منہ بھاگتے ہیں اتنا واضح کلام ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تو بات یہاں پر یہ چلی کہ عیسائیوں کی شرکیہ کف عقیدے کی مذمت ہے اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے عیسی علیہ السلام کو خدا سمجھا یا اللہ سمجھا یا خدا کا بیٹا سمجھا معبود سمجھا تم ان کی پوجا کرتے ہو اس کے باوجود بھی ان سے شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسا علیہ السلام کی بیعت بھی نہیں کی گئی لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے انگریزوں کے دور میں ایک شخص نے کتاب لکھی اس کتاب میں وہ لکھتا ہے اور کہتے ہیں یہ انگریزوں ہی کے کہنے پر لکھی مسلمانوں میں آگ بھڑکانے کے لیے لکھی وہ کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے انبیاء اور اولیاء کی تعظیم و توقیر بیان نہ کرو ان کے فضائل نہ بیان کرو ان کے نقص بیان کرو ظالم اس مفہوم کا کلام اس نے کہا انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے جو مقام دیا وہ تو بیان کرنا ہی ہے قرآن نے یہ نہیں کہا عیشا علیہ سلام بے بس ہیں بلکہ کہا کہ ہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن کیا کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں از اللہ میں خدا نہیں ہوں خدا کا بیٹا نہیں ہوں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے تو ہم بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں آپ کے فضائل بتائیں آپ کی طاقت بتائیں آپ کے موضوعات بتائیں مگر ساتھ میں یہ بھی کہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور بی اذن اللہ یہ تصرف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور الحمدللہ مسلمانوں میں آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیے یہ حضور کا معجزہ ہے کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے وہ حضور کو نہ خدا مانتا ہے نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے نہ حضور کی وہ پوجا کرتا ہے وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے حالانکہ دیگر قومیں شرک میں مبتلا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے آپ کا یہ معجزہ ہے اور آپ نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی آپ نے ہے، خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی یہ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں یہ حدیث سے امام بخاری علیہ نے لکھی آپ خدا کی قسم کہہ کر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو آج واقعی ہم دیکھ رہے کل اے محبوب آپ فرمائیے اتعبدون من دون اللہ. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو ما یم لکم در رہا نف انڈ جو تمہارے لیے نقصان اور نفے کے کچھ بھی مالک نہیں واللہ ہو سمی و اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے حقیقت میں اگر دوا میں شفا ہے اور دوا میں نفع ہے تو یہ نفع کیوں ہے بیزن اللہ اگر کسی چیز میں ذرر ہے زہر کھائیں تو نقصان ہے ذاتی ضرر نہیں ہے یہ ضرر بیزن اللہ ہے اس آیت کریمہ سے آج کل کے یورپ کے لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا مان لو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ میں اس کی پوجا کیوں کروں کہ جو نہ مجھے نقصان دے نہ نفع دے تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں سورج کبھی کبھی نقصان دیتا ہے اور کبھی نفع دیتا ہے دریا کی جو پوجا کرتے ہیں تو دریا نفع بھی دیتا ہے اور سیلاب کی صورت میں نقصان بھی دیتا ہے کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے تو درخت نفع بھی دیتا ہے تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے یہاں نفع و ضرر سے مراد ذاتی ضرر اور ذاتی نفع ہے تو اگر دریا میں نفع ہے تو یہ نفع کس نے دیا اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالی چاہے تو نفے والی چیزیں نقصان دینے لگے اور نقصان دینے والی چیزیں نفع دینے لگیں تو ساری چیزیں ساری طاقتیں اللہ کے دستے قدرت میں ہیں یہاں یہ مراد ہے اس طرح ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر ہی نہیں سکتے کہ ذاتی طاقتیں ذاتی قدرتیں اور حقیقی مالک تو وہی ہے صرف اللہ هو ملا مول اللہ خوب سننے والا علم والا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے یا تغلوفی دین غیر الحق تم اپنے دین میں ناجائز اضافہ نہ کرو رد و بدل نہ کرو یہودیوں عیسائیوں نے طور انجیل میں اضافہ کیا رد و بدل کیا ودا تبیو احوا قومن اور کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو وہاں کیا ہوتا وہاں دیکھتے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں حالات کیسے ہیں تو وہ انجیل کو چینج کر دیتے آج بھی ان کا پوپ عیسائیوں میں یہ مشہور معروف بات ہے کہ ہر سو سال کے بعد وہ بائبل میں رد و بدل کرتا ہے وہ کہتے ہیں حالات کے تقاضے ہیں ضرورت اس بات کی ہے اور ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریعت تا قیامت رہنے والی ہے اس میں کیسے بھی حالات ہو اس میں رد و بدل نہیں ہوگا اس کے بنیادی جو اصول ہیں وہ اسی طرح رہیں قد دلو من قبل وقوم اس سے پہلے گمراہ ہو چکی وعدلو كثيرا پر بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا ودلو عن سوائی سبید اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما کرو یہاں پر بھی لوگوں کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا بس وہی درس پھر دیا جا رہا ہے کہ یہ تصور نہ کرو لوگ کیا کہیں گے بلکہ یہ فکر کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے